بک اللہ علاطنفنار الوافی بما فصیح <الصحيحين> یہ وہ کتاب ہے جس کی احادیث کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ احادیث بخاری مسلم کی احادیث ہیں اور ان کی تعداد تقریباً دو ہزار ہے یہ کتاب کئی ایک مقاصد پہ مشتمل ہے کئی ایک مقاصد میں تقسیم کی گئی ہے اور یہ مقاصد دس ہیں ان میں سے تیسرا مقصد عبادات سے تعلق رکھتا ہے اس مقصد میں صفت اصخلا یعنی کہ نماز کا طریقہ وغیرہ یہ امور ہیں جو آج کل پڑھے جا رہے ہیں اور اس میں پھر کئی ایک فصول ہیں ان فصول میں سے چوتھی فصل العمل وصحو فی اصخلا کہ نماز میں کوئی حرکت کرنا کوئی کام کرنا اور نماز میں بھول جانا اس بارے میں ہے اس فصل میں جتنی احادیث ہیں سب کی سب ہم پڑھ چکے ہیں بس آخری حدیث رہ گئی ہے جس کا نمبر ہے 471 471 اس حدیث کو جس امام نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے وہ امام مسلم ہیں اور صحابی ابو سعید خدری ہیں عن ابی سعید نی الخدری جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قعلی وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شک اہدکم فی صلاتی جب تم میں سے کسی کو شک ہو جائے فی صلاتی ہی اپنی نماز میں فلم یدر فلم ید تو اسے پتہ نہ چلے کہ کم صلی اللہ کہ اس نے کتنی نماز ادا کی ہے صلاطن تین رقطیں ادا کی ہیں ام ارب یا چار رقطیں ادا کی ہیں ہم نے حدیث نمبر چار سو انہتر پڑھی تھی تو اس میں کیا ہوا تھا اس میں یہ ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا تشاہد پہلا تحیات بھول گئے تھے یعنی کہ نماز میں کمی ہوئی تھی اور پھر چار سو ستر حدیث پڑھی اس میں کیا ہوا اس میں دو رکھتیں آپ نے پڑھائیں اور سلام پھیر دیا اور آپ نے یہ سمجھا کہ میں نے مکمل نماز پڑھائی ہے لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے آگاہ کیا کہ آپ نے دو رختیں پڑھائی ہیں چنانچہ آپ نے مزید دو رختیں پڑھائیں اور بعد میں آپ نے سیدے صاحب کیے دو صاحب کے سیدے کیے دو بول کے سعدے کیے اس کے بعد اب حدیث نمبر 471 ہے اس میں کیا ہے اس میں یہ ہے کہ شک ہو گیا ہے تین رگتیں ادا کی ہیں یا چار رختیں ادا کی ہیں تو فرماتے ہیں فلیت راہ شکا یہ جواب ہے ادا کا شروع میں آپ نے لفظ کیا بولا تھا ادا جب یعنی کہ جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اسے پتہ نہ چلے کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے تین رکھتے پڑھی ہیں یا چار پڑھی ہیں تو کیا کرے فلیت راہ شکا اسے چاہیے کہ شک کو پھینک دیں شک کو نظر انداز کر دے اور کیا کرے ولیبنی اعلی اعلی اور اسے چاہیے کہ وہ بنیاد رکھے اس پہ واجب ہے کہ وہ بنیاد رکھے اعلی اس نماز پہ جس کا اسے یقین ہے اب جب تین اور چار ان دو میں شک ہوگا تو یقینی رکھتے ہیں کتنی ہیں یقینی رکھتے ہیں تین ہیں اس لیے وہ یوں سمجھے کہ میں نے تین پڑھی ہیں اور پھر چوتھی رکت ادا کرے جب دو اور تین میں شک ہو جائے تو یقینی رکھتے کتنی ہیں دو تو یہ انداز اختیار کرے فلیت رہائش کا اسے چاہیے کہ شک کو پھینک دے شک کو نظر انداز کر دے شک کو دور کر دے ولیب نہیں اور اس پہ واجب ہے کہ وہ اپنی نماز کی بنیاد کس پہ رکھے اس چیز پہ جس کا اسے یقین ہے سم یشجدو سید دتعینی قبلئنگ و پھر وہ دو سجدے کرے سلام پھیرنے سے پہلے یعنی کہ اتہیات میں اتحیات پڑھ لے دروش پڑھ لے دعائیں پڑھ لے سلام پھیرنا باقی رہ گیا ہے تو اس موقع پہ سلام پھیرنے سے پہلے پہلے دو سجدے کرے یہ سجدے کون سے ہیں صاحب کے سجدے بھول کے سجدے سم یشو سید پھر دو سعیدیں کرے قبل وسلم سلام پھیرنے سے پہلے فعن کا نصّ اللہ حمسن شفاََ طا بس اگر اس نے پانچ رقطیں ادا کی ہیں اپنی طرف سے تو اس نے چار ادا کی ہیں لیکن چونکہ اس نے یقین پہ بنیاد رکھی تھی اور اس وجہ سے اس نے اپنی رکھتوں کو کتنا شمار کیا تین جبکہ حقیقت میں ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ چار ادا کر چکا ہو اور آپ ایک اور ادا کرے گا تو کتنی ہو جائیں گی پانچ ہو جائیں گی فعین کا نسل خمسن بس اگر وہ حقیقت میں پانچ رقطیں ادا کر چکا ہے تو شفانہ لہو صلاح تو یہ بھول کے سیدے اس کی نماز کو جفت بنا دیں گے شفانہ جفت بنا دیں گے لہو اس نمازی کے لیے صلاح اس کی نماز کو یعنی کہ وہ حقیقت میں چار کی بجائے کتنی نقطیں ادا کر چکا تھا پانچ جب صاف کے دو سجدے کیے بھول کے دو سجدے کیے تو یہ اس کی نماز کو جفت بنا دیں گے گویا کہ اس کی چھ نقطیں ہو گی وہ كَانَ کا اِتْمَامًا لِأَرْبَعَ اور اگر اس نے نماز ادا کی ہے چار کو مکمل کرنے کے لیے یعنی کہ اس نے حقیقت میں تین ہی ادا کی تھی اور تین پہ ہی اس نے بنیاد رکھی نماز کی اب اس نے چوتھی رقط ادا کر لی اب اس نے چار رقطیں ادا کی ہیں تو اب سعیدیں کدھر جائیں گے صاحب کہ سعیدے ان کا پھر نماز سے کیا تعلق ہوا جب اس نے چار ہی ادا کی ہیں صحیح نماز ادا کی ہے تو فرمایا ہوا ان کا اور اگر اس نے نماز ادا کی ہے اتمام علی اربہ چار کو مکمل کرتے ہوئے چار کو مکمل کرنے کے لیے تو کا تو یہ دو سعیدے ہو جائیں گے ترغیم اللّان شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اسے رسوا کرنے کے لیے تو پھر یہ دو سجدے شیطان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بن جائیں گے شیطان نے اس کو نماز میں خراب کرنا چاہا شکو کو شبہات میں مبتلا کرنا چاہا تو اس نے دو سجدے کر کے شیطان کو ذلیل و رسوا کر دیا کہ میں نے چار رقطیں بھی ادا کر لی ہیں صحیح نماز ادا کی ہے مزید دو سجدے اس سے شیطان زلیل و رسوا ہوگا کیونکہ اس کی اطاعت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے تو نبی علیت والسلام سے سعد صاحب صاحب کے دو سعدے کس موقع پہ کرنا ثابت ہیں کبھی سلام پھیرنے سے پہلے اور کبھی سلام پھیرنے کے بعد دونوں طرح آپ سے ثابت ہیں سجدوں کی یہ ترتیب اس میں علماء کرام کے مابین کافی اختلاف ہے لیکن کبھی آپ یہ صاحب کے سجدے سلام پھیرنے سے پہلے کر لیں اور کبھی سلام پھیرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ یہ موقف درست رہے گا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اردو سپیکنگ ممالک میں ایک ایسا طریقہ رائج ہے جو کسی بھی سیدی سے ثابت نہیں ہے وہ کیا کہ اتحیات پڑھ کر ایک سلام پھیرا جاتا ہے اور اس کے بعد دیگر اذکار وغیرہ مکمل کیے جاتے ہیں اور پھر سعیدے کیے جاتے ہیں اور پھر ایک سلام پھینک دیا جاتا ہے اس انداز سے ایک عجیب سی ترتیب ایجاد کی گئی ہے تو یہ ترتیب جو ہے یہ انداز جو ہے سعیدۂ کا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اس سے گریز کیا جائے اب ہم بڑھتے ہیں پانچویں کتاب کی طرف ہمارا مقصد نمبر تین ہے العبادات اور اس کی کتاب کون سی ہے پانچویں کتاب الکتاب الخامس سلاۃ تت و تطوع یہ پانچویں کتاب نفل نماز کے بارے میں ہے اور وطر نماز کے بارے میں ہے بطر نماز بھی نفلی نماز ہے لیکن یہاں پہ کہا گیا ہے نفل نماز اور وطر نماز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وطر نماز نفلی نماز نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وطر کی نماز جو ہے وہ واجب ہے یا فرض ہے بلکہ وطر کا لفظ الگ سے بولا گیا نفلی نماز میں سے وتر نماز کی اہمیت کو مزید وعدے کرنے کے لیے جیسے اللہ رب العزت قرآن حکیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے اور جبریل کا دشمن ہے اور میکائی کا دشمن ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کے دشمن ہے اب جبریل اور میکائل ما اللہۃ یہ دونوں فرشتوں میں سے ہیں لیکن اللہ نے ان کا فرشتوں کا نام لینے کے بعد الگ سے تذکرہ بھی کیا ہے ان کی اہمیت کو مزید واضح کرنے کے لیے تو صحیح بات یہ ہے کہ وطر نماز نفلی نماز ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے عام نوافل کے مقابلے میں وطر نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے نبی علی سات وسلام وطر نماز نہ سفر میں چھوڑتے تھے اور نہ حضر میں چھوڑتے تھے آپ اسے ترک نہیں کیا کرتے تھے لیکن یہ کہنا کہ نماز واجب ہے یہ موقف درست نہیں ہے الفصل الاول پانچویں کتاب کی پہلی فصل یہ کس کے بارے میں سلاۃ تو, تو وہ یہ نفلی نماز کے بارے میں ہے اور اس کا پہلا باب ہے باب کیا باب تعدو رق آطی الفجری فجر کی دو رقطوں پہ ہمیشگی کرنا یا تعہد کا میں پہلا معنیٰ میں نے کیا کیا ہمیشگی کرنا ورنہ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے فدر کی دو رکھتوں کی پاسداری کرنا ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا حدیث نمبر چار سو بہتر اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخالی کا اور امام مسلم کا انعائشت رضی اللہ عنہا قالت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ ناس رویت ہے وہ کہتی ہیں کہ لم یکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیئ من اعلیٰ شنوافل اشدری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز میں سے کسی پہ اتنی زیادہ کسی نفلی نماز میں سے کسی کی اتنی زیادہ پاسداری کرنے والے نہیں تھے نفلی نماز میں سے کسی نماز کی اتنی حفاظت کرنے والے والے نہیں تھے نفلی نماز میں سے کسی نماز کی اتنی پابندی کرنے والے نہیں تھے جتنی پابندی آپ فجر کی دو رکتوں کی کرنے والے تھے تو نبی نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز میں سے کسی چیز پہ اشد امن ہاحدن اعلیٰ رکاطیل فجری فجر کی دو رکتوں کے مقابلے میں زیادہ پابندی کرنے والے زیادہ حفاظت کرنے والے زیادہ پاسداری کرنے والے جتنی پاسداری آپ ان دو رقطوں کی کرتے تھے اتنی کسی اور نفری نماز کی آپ پاسداری اور حفاظت اور موازمت نہیں کرتے تھے تو اس سے پتہ چلا کہ فجر کی دو سنتوں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے بلکہ نبی علی السلام دوران سفر ادا نہیں کیا کرتے تھے سوائے فجر کی دو سنتوں کے حدیث نمبر چار سو تہتر فور سیون تھری میم اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کا نام ہے امام مسلم ان عائشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم النہ قعال ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سروید ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وید کرتی ہیں ان قالہ کہ بے شک آپ نے کہا فی ش انرقی ان دو رقطوں کے معاملے میں آپ نے کہا ان دو رقطوں کے بارے میں آپ نے کہا جو فجر طلوع ہوتے وقت ادا کی جاتی ہیں تو یہ کون سی دو رختیں ہوئیں فجر سے پہلے کی دو سنتے کیا کہا کہ لہما احب علی من الدنیا جمی کہ یقینا یہ دو رگتیں لام کا من کیا ہوا یقینا ہما یہ یقینا یہ دو رکھتے احب و علیہ مجھے محبوب ہیں میرت دنیا جمعہ ساری کی ساری دنیا سے ساری کی ساری دنیا سے بڑھ کر مجھے یہ دو رگتے عزیز ہیں پیاری ہیں محبوب ہیں نبی علیہ اللہ کو دنیا میں سے کس کے چیز سے پیار تھا خوشبو سے بہت پیار تھا آپ کو آپ کو اپنی بیویوں سے بہت پیار تھا آپ کو اپنے صحابہ کے سے پیار تھا جناب ابو بکر سے جناب عمر سے لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بڑھ کر مجھے فجر کی دو سنتیں پیاری لگتی ہیں محبوب ہیں عزیز ہیں تو اس عدیز سے بھی اندازہ ہوا کہ فجر کی دو سنتوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے تو جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں محبوب بن جائے اللہ کا پیارا بن جائے اللہ کی محبت اسے مل جائے اسے چاہیے کہ فجر کی ان دو سنتوں کا اہتمام کرے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں سے بہت سارے مسلمان فجر کی نماز وقت پہ ادا نہیں کرتے سولو طلوع ہونے کے بعد ادا کرتے ہیں اور بہت سے وہ ہیں جو فجر کی نماز ادا ہی نہیں کرتے جب یہاں پہ صورت حال یہ ہے کہ فجر کی دو سنتیں اللہ رب العزت کو بہت پیاری ہیں اور نبی علی صلاح والسلام کو بھی ان دو سنتوں سے بہت پیار تھا باب نمبر دو باب اتطوع قبل المکتوبتی و با کہ فرض نماز سے پہلے اور فرض نماز کے بعد نفل نماز ادا کرنا ان کے فرد نماز سے پہلے نفلی نفل نماز ادا کرنا اور فرد نماز کے بعد نفل نماز ادا کرنا اس بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر 474 474 چوہتر اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان عبد اللہ بن مغفل کس سے روایت عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے قال وہ کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کدا نئی نسلا بین کلِ ادا نئی کہ ہر اذان اور اقامت کے مابین ایک نماز ہے ادانین کا لفظی معنی ہے دو اذانی جیسے کہتے ہیں ریالین دو ریال یدینی دو ہاتھ رف الیدین دو ہاتھوں کو بلند کرنا دو اذانین دو اذانیں تو دو اذانوں کے مابین نماز کیا ہوتی ہے یعنی کہ ظہر کی اذان اور عصر کی اذان کے مابین کون سی نماز پڑھی جائے گی ظہور کی فرد نماز پڑھی جائے گی لیکن یہاں پہ مراد زہر کی اذان اور عصر کی اذان نہیں ہے یہاں پہ اذانوں سے مراد پہلی اذان وہ اذان ہے جس کو ہم سب اذان کہتے ہیں اور دوسری اذان سے مراد وہ اقامت ہے جو اذان کے بعد ہوتی ہے کیونکہ اذان بھی لوگوں کو خبر دینے کے لیے ہے نماز کے بارے میں اذان کا منع ہوتا ہے اعلان کرنا خبر دینا تو جو اذان دی جاتی ہے اس سے بھی لوگوں کو نماز کے وقت کے داخل ہونے کی اطلاع دی جاتی ہے اور اقامت سے بھی مقصود لوگوں کو نماز کے آغاز کی اطلاع دینا ہوتا ہے اذان سے مراد باہر کے لوگ ہوتے ہیں اور اقامت سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسجد میں آ چکے ہوتے ہیں اقامت کے ذریعے انہیں خبر دی جاتی ہے کہ اب امام صاحب اللہ اکبر کہنے والے ہیں تقبیر تحریمہ کہنے والے ہیں آپ کھڑے ہو جائیں اور صف بنائیں تو وہ بھی اذان ہے یہ بھی اذان ہے لیکن دونوں کے الگ الگ نام بھی ہیں کہ ایک اذان ہے اور ایک کیا ہے اقامت ہے تو برال ہر دو اذانوں کے مابین یعنی کہ ہر اذان اور اقامت کے مابین سلاطن ایک نماز ہے یعنی کہ ہر اذان کے بعد نماز قائم ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی نماز ہے مثال کے طور پہ فدر کی اذان کے بعد فدر کی نماز اقامت سے پہلے پہلے فدر کی دو سنتے ہیں زور کی اذان کے بعد زور کی نماز قائم ہونے سے پہلے چار سنتے ہیں عصر کی اذام کے بعد عصر کی نماز قائم ہونے سے پہلے چار رکھتے ہیں نفل ہیں مغرب کے نظام کے بعد مغرب کی جماعت قائم ہونے سے پہلے اکامت ہونے سے پہلے دو نفل ہیں عشاء کی نظام کے بعد عشاء کی نماز قائم ہونے سے پہلے نفل ہیں چاہے آپ دو پڑھ لیں چاہے آپ چار پڑھ لیں یعنی کہ الگ سے نہیں ہیں لیکن اس عدیز کی وجہ سے ہیں نبی علیہ صلاحت اسلام نے عشاء کے عشاء کی نماز سے پہلے باقاعدہ طور پہ سنتے نہیں بتائیں باقاعدہ طور پہ نفل نماز نہیں بتائی لیکن یہ حدیث عام ہے کہ ہر اذان اور اقامت کے مابین کوئی نہ کوئی نماز ہے پھر فرمایا بے نقل ادا نئی کہ ہر اذان اور اقامت کے مابین ایک نماز ہے سما خالف ثالثہ پھر آپ نے تیسری مرتبہ کہا لمن شاہ اس کے لیے جو چاہے یعنی کہ ہر اذان اور اقامت کے مابین جو نماز ہے یہ ضروری نہیں ہے یہ فرض نہیں ہے یہ واجب نہیں ہے تیسری بار آپ نے وعدے کر دیا کہ لمن شاہ آ یہ نماز اس کے لیے ہے جو ادا کرنا چاہے اس سے پتہ چلا کہ اس میں انسان کو اختیار ہے یہ نماز فرض اور واجب نہیں ہے اس کے بعد حدیث نمبر چار سو پچہتر فور سیون فائیو قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت عبد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے قال وہ کہتے ہیں صلی تو مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید قبل دہر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہور سے پہلے دو رگتیں ادا کیں دو سجدوں سے مراد یہاں پہ کیا ہیں دو رکھتے ہیں میں نے نبی علی الات والسلام کے ساتھ زور سے پہلے دو رگتے ادا کی آپ کے ساتھ ادا کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ عبداللہ بن عمر کا جسم نبی علیہ السلاۃ والسلام کے جسم کے ساتھ لگا ہوا تھا اس ماہیت سے مراد یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول امام بنے ہوئے تھے عبداللہ بن عمر مقتدی بنے ہوئے تھے اور ایک ساتھ کھڑے تھے جڑے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ یہ مراد ہے کہ جیسے آپ نے زور سے پہلے دو رکھتے ہیں ادا کی ایسے ہی میں نے بھی دو رکھتے ہیں ادا کی وسیع تعین بادل دوہری اور دو رکھتے میں نے ادا کی زہر کے بعد یعنی کہ آپ کے ساتھ وسیع تعین بعد مغرب اور دو رکھتے مغرب کے بعد وسیع تعین بعد عشاء اور دو رکھتے عشا کے بعد و تعینی بادل جمعہ اور دو رکھتے ہیں نماز جمعہ کے بعد بعد الجمعہ آتی جمعہ کے بعد فَأَمَّ الْمَغْرِبُ وَلَيْشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ جہاں تک تعلق ہے مغرب کی نماز کا اور عشاء کی نماز کا یعنی کہ مغرب کے بعد جو دو رکھتے آپ نے ادا کی ہیں عشاء کے بعد جو دو رکھتے ہیں ادا کی ہیں فَفِي بَيْتِهِ تو وہ آپ کے گھر میں یہاں پہ کتنی رکھتے یہ ہوئی ہیں زور سے پہلے دو رگتیں زور کے بعد دو رکھتیں کتنی ہو گئیں چار مغرب کے بعد دو رکھتیں کتنی ہو گئیں چھ عشاء کے بعد دو رختیں کتنی ہو گئیں آٹھ اور جمعہ کا تذکرہ فی الحال آپ رہنے دی یعنی کہ فی الحال یہاں پہ کتنی رگتیں ہوئی ہیں آٹھ ہوئی ہیں زور سے پہلے کی چار سنتوں کا یہاں پہ تذکرہ نہیں آیا بلکہ کتنی رگتوں کا تذکرہ آیا ہے دو کا جب کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ ردیٰ فرماتی ہیں اپنی حدیث میں جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ کانبا کہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر سے پہلے چار رقطے ادا کیا کرتے تھے چار رقطے ترک نہیں کرتے تھے اور اس حدیث میں دلہ میں عمر بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ انہوں نے کتنی رقطیں ادا کی ہیں زہر سے پہلے دو تو پھر تصبیح کیا ہوگی دونوں دیسوں کو آپس میں جمع کیسے کیا جائے گا بظاہر تو دونوں دیسیں ایک دوسرے کے مخالف لگ رہی ہیں تو ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر صحابی وہ بیان کرتا ہے جو اس نے دیکھا عبداللہ ابن عمر نے کسی موقع پہ آپ کے ساتھ دو رقطیں ادا کی بیان کر دی جناب یہ بیان کر رہی ہیں کہ آپ زور سے پہلے چار رقطیں ادا کرتے تھے اور ترک نہیں کرتے تھے تو اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ صلاۃ وسلام چار رقطیں ہی ادا کرتے تھے تو عبداللہ بن عمر نے وہ رگتیں بتائی ہیں جو انہوں نے دیکھی ہیں تو ممکن ہے کہ اس موقع پہ آپ نے دو رقطیں گھر میں ادا کی ہوں اور دو رقطیں مسجد میں آ کر ادا کی ہوں تو کتنی بن گئی ہوں چار اور یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی آپ نے زور سے پہلے دو رقطیں ادا کی ہوں جبکہ عام طور پہ آپ کتنی نقطیں ادا کرتے ہوں چار ادا کرتے اس حدیث میں فجر سے پہلے کی دو سنتوں کا تذکرہ نہیں ہے تو وہ دیگر احادیث میں موجود ہے اس لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں میں آپ کو خبردار کرنا چاہوں گا آپ کی توجہ چاہوں گا کیا اس حدیث کی بنیاد پہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ فجر سے پہلے دو سنتیں ادا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ نبی علیۃۃۃسلام کے صحابی عبداللہ بن عمر نے اس حدیث میں آپ کی فدر سے پہلے کی دو سنتوں کا تذکرہ نہیں کیا تو جواب یہ ہے کہ ایسا موقف درست نہیں ہوگا کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ کی ہر چیز کا تذکرہ ایک ہی حدیث میں آیا میں اصل میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ علماء کلام جو اردو سپیکنگ ہیں اور فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں اور رفل الدین کرنے کے قائل نہیں ہیں ان میں سے کئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمارے پاس بھی دلائل ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رفل الدین نہیں کرتے تھے دلائل کے طور پہ وہ جن روایات کو پیش کرتے ہیں ان میں سے کئی روایات وہ ہیں جن میں صحابہ کے آپ علی السلام کی نماز کا تذکرہ کرتے ہیں طریقہ بیان کرتے ہیں اور رفل الدین کے بارے میں وہ صحابہ کے ان روایات میں خاموش ہیں نہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا نہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے نہیں کیا اب رفلدین نہ کرنے والے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر کیا ہوتا تو صحابہ کرام نے بیان کیا ہوتا صحابہ کرام چونکہ خاموش ہیں اس مسئلے میں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نہیں کیا تھا حالانکہ یہ انداز بالکل غلط ہے کیونکہ ان روایات کو آپ لے لیں تو ان روایات میں آپ کی نماز کا پورا طریقہ بیان نہیں ہوا ہوتا کئی اور چیزیں بھی بیان نہیں ہوئی ہوتی تو کیا آپ کہیں گے کہ وہ بھی آپ نے چھوڑ دی تھی اسی عدیز کو لے لیں اس عدیش میں فجر سے پہلے کی دو سنتوں کا تذکرہ نہیں آیا تو کیا ہم کہیں کہ آپ فجر سے پہلے دو سنتیں نہیں پڑھتے تھے نہیں اس ادیض کے ساتھ ان عدیش کو جمع کریں گے جن میں صاف صاف فرمایا جا رہا ہے کہ آپ تو فجر کی دو سنتیں ترک کرتے ہی نہیں تھے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ سفر میں بھی پڑھتے تھے حضر میں بھی پڑھتے تھے اس کے بعد اس حدیث میں تذکر آیا جمعہ کے بعد کی دو سنتوں کا جمعہ کے بعد کی دو رگتوں کا تو یاد رہے کہ جمعہ کے بعد نبی علیہ اللاۃ والسلام سے چار رگتیں بھی ثابت ہیں مسلم شیو کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز پڑھ لے تو اس کے بعد چار رکھتیں ادا کرے آپ ترغیب دے رہے ہیں اور یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے دو رگتیں ادا کی ہیں تو جمعہ کی نماز کے بعد دو سنتیں بھی آپ سے ثابت ہیں چار بھی ثابت ہے اور کئی ایک علماء کے نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ جب جمعہ کے بعد کی سنتیں مسجد میں ادا کی جائیں تو کتنی ادا کی جائیں چار اور جب گھر میں ادا کی جائیں تو کتنی ادا کی جائیں دو اور آخری جملہ جو ادا کیا ہے اس حدیث میں جناب عبداللہ بن عمر نے وہ کیا ہے کہ فم ال مغربی بہتی ہی جہاں تک تعلق ہے مغرب کا اور عشاء کا یعنی کے مغرب کی سنتوں کا اور عشاء کی سنتوں کا ففی بئی ہی تو یہ میں نے آپ کے ساتھ کہاں ادا کیے آپ کے گھر میں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے مغرب اور عشاء کی سنتیں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں کیسے ادا کر لیں آپ کے گھر میں داخل کیسے ہو گئے تو اس سوال کا جواب بہت آسان ہے کہ عبداللہ بن عمر کی بہن ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیم کی وائف ہیں آپ کی بیگم ہیں اور میری اور آپ کی ماں ہیں تو عبداللہ بن عمر اپنی بہن کے گھر میں چلے جایا کرتے تھے تو وہاں پہ انہوں نے آپ کے ساتھ یہ سن یہ سنتے ادا کی ہوں گی اور یہ بازی میں رہے کہ عام طور پہ نفل نماز گھر میں ادا کرنا ہی افضل ہے یہ نبی علیہ السلام نے ترغیب دی ہے آپ نے ترغیب دی ہے کہ نفل نمازیں گھر میں ادا کی جائیں اور گھر میں ادا کرنا افضل ہے لیکن مسجد میں ادا کرنا جائز ہیں ممنوع نہیں ہیں اس کے بعد حدیث نمبر چار سو چھہتر ان عبد اللہ مزنی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سلو قبل صلاط المغرب کہ مغرب کی نماز سے پہلے نماز ادا کرو اور ابو دعو شریف میں وضاحت آئی ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے دو رکھتے ادا کرو یہاں پہ یہ نہیں آیا کتنی نماز ادا کرو یہاں پہ یہ آیا کہ مغرب کی نماز سے پہلے نماز مغرب سے پہلے نماز پڑھو یعنی کہ مغرب کی فرائض سے پہلے فرد نماز سے پہلے بھی نماز پڑھو وہ کیا نماز ابو دو میں وضاحت یہ دو رکھتے ہیں تو مغرب کی نماز سے پہلے نماز ادا کرو قالف صاحصا تیسری بار آپ نے کہا لیمن شاہ آ یہ نماز اس کے لیے ہے جو ادا کرنا چاہے یعنی کہ مغرب سے پہلے دو نفل ہیں یہ فرض یا واجب نہیں ہیں تو یہاں سے پتہ چلا کہ مسجد نبوی میں مسجد حرام میں اور پاک و ہند کی کئی ایک مساجد میں مغرب کی نظام کے بعد فرد نماز سے پہلے دو نفل ادا کرنے کا موقع دیا جاتا ہے یہ چیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کے آئین مطابق ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اکثر ایسی مساجد ہیں پاک و ہند میں جن میں یہ دو رختیں ادا کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا اذان کے فوراً بعد مغرب کی نماز قائم کر دی جاتی ہے اور یہ چیز اس حدیث کے خلاف ہے صحابہ کلام یہ دو رختیں بڑے اہتمام سے ادا کرتے تھے جناب انس ابن مالک کہتے ہیں کہ مدینہ میں کوئی آدمی باہر سے آتا مغرب کی اذان ہوتی تو وہ مسل میں داخل ہوتا تو جب دیکھتا کہ اتنے زیادہ لوگ دو رختیں ادا کر رہے ہیں وہ سمتا کہ شاید مغرب کے بعد کی دو سنتیں ادا کی جا رہی ہیں جب کہ حقیقت میں وہ مغرب سے پہلے کے دو نفل ہوتے تھے اتنی کثرت سے لوگ یہ دو رقطیں ادا کیا کرتے تھے اور ایک صحابی ہیں اقبا بن عامر جوہانی ان سے کسی نے کہا کہ فلاں آدمی مغرب کے نظام کے بعد مغرب کی فرض نماز سے پہلے دو رفتیں ادا کرتا ہے تو اقبا میں عامر جوہنی نے کہا اس میں تاجب کی کون سی بات ہے ہم بھی نبی علیہ سات اسلام کے زمانے میں کام کیا کرتے تھے تو کہا گیا کہ پھر اب کیوں نہیں کرتے کہا مصروفیت کی وجہ سے تو چونکہ یہ نماز واجب یا فرض نہیں ہے اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو گناہ نہیں ہے لیکن جو آدمی مسجد میں موجود ہے وقت اس کے پاس ہے وہ صرف اس لیے ادا نہ کرے کہ میرے مسلک کے علماء کرام نہیں مانتے یہ انداز درست نہیں ہے یہ تعصب ہے اپنے مسلب کو اپنے اماموں کو اپنے بزرگوں کو اپنے پیروں کو نبی علی اسلام کی اس عدیث پر فوقیت دینا یہ انداز مسلمان کو زیب نہیں دیتا اچھا اب یہاں پہ عبداللہ بن مغفر مزن وضاحت کر رہے ہیں کہ تیسری بار آپ نے کیوں کہا کہ مغرب کی فرد نماز سے پہلے دو رقطے ادا کرے یہ حکم اس کے لیے ہے جو ادا کرنا چاہے یہ نرمی آپ نے کیوں کر دی تو کہتے ہیں کراہیت سنتن اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ لوگ اس نماز کو کیا بنا لیں ایک لازمی طریقہ بنا لیں آپ نے واضح کر دیا کہ یہ لازمی نماز نہیں ہے اس لیے کہا کہ یہ نماز ادا کرو مغرب سے پہلے نماز ادا کرو تیسری بار کہہ دیا یہ حکم اس کے لیے ہے یہ نماز اس کے لیے ہے جو ادا کرنا چاہے تو یہ لمن شاہ یہ نماز اس کے لیے جو ادا کرنا چاہے یہ الفاظ کیوں کہ آپ نے اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ لوگ اس نماز کو لازمی سنت بنا لیں لازمی طریقہ بنا لیں آپ نے واضح کر دیا کہ یہ فرض نماز نہیں ہے تو اس حدیث سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ کچھ نمازیں فرض ہوتی ہیں کچھ نمازیں فرض نہیں ہوتی ہر نماز کو فرض بآور کرانا یہ درست طریقہ نہیں ہے اس کے بعد حدیث نمبر 477 سو اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کا نام کیا ہے امام مسلم ام امی زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم امِ حبیبہ سے روایت ہے کون سی ام حبیبہ جو نبی علی سعۃ اسلام کی وائف ہیں آپ کی بیگم ہیں میری اور آپ کی ماں ہیں ام المؤمنین ام حبیبہ جو کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی کیا لگتی ہیں بیٹی ہیں جناب امیر معاویہ کی کیا ہیں بہن ہیں اور اس حدیث کو امام مسلم اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں اس سے پتہ چلا کہ امۂ حدیث صحابہ کرام تابعین طب تابعین جناب امیر معاویہ کی حدیث پہ ام حبیبہ کی حادیث پہ اعتماد کرتے تھے بھروسہ کرتے تھے ان کو ان کا مقام و مرتبہ دیا کرتے تھے اور ان کی ان کے بارے میں وہ سوچ نہیں تھی جو آج کل, کل کئی لوگوں نے پیدا کر دی ہے آج کل کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس خاندان نے کلمہ اوپر اوپر سے پڑھا تھا گویا کہ منافق تھے اور یہ بات بالکل غلط ہے یہ سچے مسلمان تھے اور ام حبیبہ نے تو بڑی قربانی دی ہے اسلام کی خاطر یہ ہجرت کر کے کہاں چلی گئی تھی حفشا اپنے خامند کے ساتھ اور پھر ان کے خامند فوت ہو گئے تو ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا نبی علیہ السلاط اسلام نے ایک صحابی کو شاہ حفشا کی طرف بھیجا کہ میرا امیہ حبیبہ سے نکاح کر دو تو نبی علیہ اللاط اسلام نے دیکھی کتنی اہمیت دی ام حبیبہ کو اور ام حبیبہ وغیرہ کو اور ان کی فیملی کو غلط قرار دینے والے وہ لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاط اسلام عالم الغیب ہیں جب کہ ہمارا موقف وہ ہے جو قرآن کا موقف ہے کہ امبیاء کے نام علی عالم الغیب نہیں تھے لیکن اتنی غیبی باتیں ان کو معلوم تھی جتنی اللہ نے بتا دی تو ام حبیبہ آپ کی وائف ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور صحابیہ ہیں اور ان کے بھائی بھی سچے صحابی ہیں ان کے والد صاحب بھی سچے صحابی ہیں تو ام حبیبہ صرویت ہے جو کہ نبی علیہ السلام کی وائف ہیں اللہ قالت کہ بے شک انہوں نے کہا سمیع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے نبی علی سات سے سنا کے آپ فرما رہے تھے ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشر ركعتا تطوعا غير فريضه الا بنى الله له بيتا في الجنه کہ کوئی ایسا مسلمان بندہ نہیں ہے جو اللہ کی خاطر نماز ادا کل یومن ہر روز کتنی نماز سن تئی عاشرۃ رکا بارہ کون سی فرض یا نفل تتواً بطور نفل غیر فریض فرض نہیں مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں تو ان الفاظ کا مفہوم کیا ہوا کہ جو بھی مسلمان بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ریاکاری کے لیے نہیں شہرت کے لیے نہیں روزانہ کی بنیاد پہ بارہ رختیں بطور نفل ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں ایک گھر بنا دیں گے یہ بارہ رختیں کون سی ہیں فجر سے پہلے دو سنتے ہیں مغرب زور سے پہلے چار کتنی ہو گئی چھ اور زور کے بعد دو کتنی ہو گئیں آٹھ ہو گئیں اور مغرب کے بعد دو کتنی ہو گئیں دس اور عشاء کے بعد دو کتنی ہو گئیں بارہ تو یہ بارہ رکھتے ہیں جن کا تذکرہ اس حدیث میں آیا ہے تو جو کوئی مسلمان بندہ یوسلی بارہ رکھتے بطور نفل ادا کرے کل یوم روزانہ غیر فرید نفل فرض نہیں مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک گھر بنا دیں گے فل جنت جنت میں او یا آپ نے کہا کہ اللہ بنی البت السّ کے لیے گھر بنا دیا جائے گا جنت میں یعنی کہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالی اس کا گھر جنت میں بنا دیں گے یا آپ نے کہا تھا کہ اس کا جنت میں گھر بنا دیا جائے گا ان کے پہلے جملے کے مطابق اللہ تعالی کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ تعالی بنا دیں گے اور دوسرے جملے کے مطابق یہ ہے کہ اس کا گھر جنت میں بنا دیا جائے گا یہ نہیں آیا کہ یہ وضاحت نہیں ہے کون بنائے گا تو بنانے والا کون ہوتا ہے اللہ تعالی یہاں پہ میں آپ لوگوں کی مکمل توجہ چاہوں گا اس روایت کے آخر میں ام حبیبہ کیا کہہ رہی ہیں قالت ام ہبیبہ ام حبیبہ فرماتی ہیں فما برحتو میں مسلسل ان رکتوں کو ادا کر رہی ہوں بادو اس کے بعد یعنی جب سے میں نے نبی علیہ السلاط اسلام سی حدیث سنی ہے اس وقت سے لے کے اب تک میں مسلسل ان بارہ رکتوں کو ادا کر رہی ہوں ناغا نہیں کرتی ہوں اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ام حبیبہ کے ان الفاظ پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہ ام حبیبہ کہہ رہی ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے میں مسلسل ان بارہ رقتوں کو ادا کر رہی ہوں ام حبیبہ سے اس حدیث کو حاصل کرنے والے کون ہیں امبسا بن ابو سفیان وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے ام حبیبہ سے یہ حدیث سنی ہے تب سے اب تک میں ان بارہ رکتوں کو مسلسل ادا کر رہا ہوں اور امبسا بن ابو سفیان سے اس حدیث کو حاصل کیا ہے امر بن اوس نے امر بن اوس کہتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث امبسا بن ابو سفیان سے سنی ہے تب سے اب تک تب سے اب تک میں ان بارہ رکتوں کو مسلسل ادا کر رہا ہوں امر بن اوس سے حدیث کو حاصل کیا نعمان بن سالم نے نعمان بن سالم کہہ رہے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث امر بن اوس سے سنی ہے تب سے اب تک مسلسل میں ان بارہ رکتوں کو ادا کر رہا ہوں اب مزہ تو یہ ہے نا کہ میں اور آپ بھی کہیں کہ جب سے یہ حدیث سنی ہے سے بارہ رکھتے مسلسل داکر نے کبھی ناغا نہیں کیا تو یہ تھے علماء کرام یہ تھے محدثین ادام یہ تھے ہمارے سلف صالحین جو حدیثیں اس لیے لیتے تھے کہ ان پہ عمل کرنا ہے اگر اس حدیث پہ عمل نہ بھی ہو سکے یہ حدیث سننا ثواب ہے حدیث پڑھنا پڑھانا ثواب ہے لیکن اگر عمل بھی ہو جائے تو سونے پہ سہاگا ہے نور اعلیٰ نور ہے اس کے بعد حدیث نمبر 478 478 میم اس حدیث کو جس امام نے اپنی کتاب میں جگہ دیا وہ کون سے امام ہے امام مسلم اِن عبد اللہ ابن شقیق عبداللہ بن شقیق سے روایت ہے قال وہ کہتے ہیں عائشت عن صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تطوعی کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں کون سی نماز کے بارے میں خود ہی وزاد کرتے ہیں ان تقوی ہی آپ کی نفل نماز کے بارے میں سوال عبداللہ بن شقیق نے کس سے کیا ہے آپ کی وائف جناب عائشہ سے اور اس سے پہلی حدیث کس نے بیان کی تھی ام حبیبہ نے تو نبی علی اللاۃ وسلام نے اتنی عورتوں سے شادی کی اس شادی کے فوائد میں سے یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندرونی معاملات کو ان بیویوں نے لوگوں کے سامنے وعدے کیا نبی علیۃ وسلام گھر میں داخل ہو کے کیا کہتے تھے کیا کرتے تھے یہ چیزیں ان عظیم بیویوں نے آپ کی بیویوں نے ہماری ماؤں نے بیان کی ہیں اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عورتوں سے احادیث کا علم لینا جائز ہے جب آپ کو یہ حدیثیں کسی مرض سے نہیں مل رہی تو آپ عورتوں سے لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں لیکن درمیان میں حجاب ہوگا پردہ ہوگا تنہائی میں کسی عورت کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے فقالت تو وہ کہنے لگیں کون نے عائشہ فرمانے لگیں کانسلی فی بی قبل دوہری اربا آپ زہر سے پہلے میرے گھر میں چار رقطیں ادا کیا کرتے تھے اب گھر کے اندر کا معاملہ کون بتائے گی آپ کی وائف بتائے گی اور اس سے پتہ چلا کہ آپ زہر کی کتنی رقطیں ادا کرتے تھے چار اور عام طور پہ کہاں ادا کرتے تھے گھر میں سم یا خرجو پھر آپ نکلتے گھر سے نکلتے کس کی، کس کی طرف مسجد کی طرف پھر آپ نکلتے فیوسلی بناس تو لوگوں کو نماز پڑھاتے کون سی نماز ظہر کی نماز سم یتخلو پھر آپ داخل ہوتے کہاں میرے گھر میں کون کہہ رہی ہیں جناب ایشا فیوسلی رکھات ہی تو آپ دو رکھتے ادا کرتے آپ کی سنتے پھر کتنی ہوئیں زور کے تلق سے چھ چار پہلے دو بات وکانا مغرب اور آپ لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھاتے سم مید پھر آپ داخل ہوتے کہاں گھر میں فیوسلی رکاتی تو آپ دو رکھتے ادا کرتے یہ کیا ہوگی مغرب کے بعد کی دو سنتے بن ناسل عشا اور آپ لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے وَيَدْخُلُ بَيْتِ اور میرے گھر میں داخل ہوتے ان کی عشاء کی نماز کے بعد میرے گھر میں داخل ہوتے ہیں فَيُسَلِّي رَكَعْتَئِنِ تو آپ دو رکھتے ہیں کرتے ہیں عشاء کے بعد کی سنتیں کتنی ہیں دو وَكَانَ يُسَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ اور آپ رات کو نماز پڑھتے تھے کتنی تس ارکاتی نو رکھتے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام عام طور پہ رات گیارہ رکھتے ادا کرتے تھے بخاری شیف کی حدیث ہے جناب ایشا فرماتی ہیں کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں رمضان اور دیگر مہینوں میں رات گیارہ رکھتے ادا کیا کرتے تھے اور وہی جناب ایسا یہاں پہ بتا رہی ہیں کہ نو رکھتے ادا کرتے تھے تو کیا ہم کہیں گے احادیث میں تعرض ہے احادیث میں ٹکراؤ ہے یہ بات وہی وہ کہہ سکتا ہے جس کے دماغ میں دل میں خرابی ہو جو نبی علیہ السلاط اسلام کی احادیث کا منکر ہو جس کا دل صاف ہے وہ کیا کہے گا وہ کہے گا کہ آپ کی زندگی کو ایک دن کی نہیں ہے کو ایک ہفتے کی نہیں ہے ایک مہینے کی نہیں ہے ایک سال کی نہیں ہے آپ نے بطور نبی کتنے سال گزارے ہیں 23 سال گزارے ہیں تو 23 سال میں عام طور پہ 11 رکھتے ادا کرتے رہے ہیں اور کبھی کبھی نو بھی اپ نے ادا کییں وکاں یصلی من اللیلۃ اربع رکعاتن اور اپ رات کو نو رکھتے ادا کیا کرتے تھی فیهن الوتر ان میں وتر بھی تھے نو میں کیا تھے وتر بھی تھے اور نو رکھتے اپ کے انداز سے ادا کرتے تھے دوسری حدیث میں وضاحت کی ہے جناب عائشہ جب نو رکھتے کرتے تو آپ بیٹھتے نہیں تھے تشہد نہیں بیٹھتے تھے نو رقتوں میں آپ تشود نہیں بیٹھتے تھے نہ پہلی میں نہ دوسری میں نہ تیسری میں چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں میں جا کے آپ پہلا تشہد بیٹھتے تھے کس رکت میں آٹھویں رکت میں آپ پہلا تشہد بیٹھتے تھے اور پھر آپ نو رکت میں دوسرا تشہد بیٹھتے تھے سلام کتنے پھیرتے تھے ایک ہی یہ بھی ایک طریقہ ہے آپ کا نو رکتے ادا کرنے کا تو آپ نو رکھتے رات کو نو رکتے ادا کرتے فی ہندر ان میں متر بھی شامل ہوتے وکان طویل کا قائما اور آپ نماز پڑھتے للن رات کو طویل لمبی نماز کیسے پڑھتے کا کھڑے ہو کر یعنی کہ آپ اس میں بیٹھتے نہیں تھے ولیلن طویلً اور کبھی آپ رات کو نماز پڑھتے طویل لمبی نماز لیکن کایدن بیٹھ کر تہجد کی نماز آپ نے کھڑے ہو کر بھی ادا کی ہے اور بیٹھ کر بھی ادا کی ہے نفل نماز ہے آپ بغیر کسی عذر کے بھی بیٹھ سکتے ہیں سنتے نفل وطر یہ نمازیں آپ بغیر کسی عذر کے بھی بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں لیکن بیٹھ کر ادا کریں جب عذر کے بغیر مجبوری کے بغیر تو ثواب کتنا ملے گا آدھا ملے گا لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے اللہ نے آپ کو یہ اعزاز دیا تھا کہ آپ بغیر عذر کے بھی جب نفل نماز بیٹھ کر ادا کرتے تھے آپ کو پورا ثواب ملتا تھا یہ آپ کے لیے خاص ہے جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ثابت ہے عبداللہ بن عمر بن آس کہتے ہیں کہ میں ایک دن آیا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے بیٹھ کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا حیرانگی کی وجہ سے تعجب کی وجہ سے آپ نے بعد میں کہا بھی عبداللہ تمہیں کیا ہوا ہے میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام میں نے آپ کی حدیث سنی ہے کہ بیٹھ کے نماز ادا کریں گے تو آدھا سوال ملتا ہے اور آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں فرمایا میں اس معاملے میں تمہاری طرح نہیں ہوں تو نبی علیہ السلاۃ والسلام کی کچھ خصوصیات ہیں شریعت جو شریعت امتی کے لیے ہے وہی شریعت نبی کے لیے ہے شریعت تو اللہ نے نازل کیا ہے وہ نبی کے لیے بھی ہے امتی کے لیے بھی ہے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نبی کی پیروی کرو اگر نبی کے لیے شریعت اور ہو امتی کے لیے اور ہو تو اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں میرے نبی کی پیروی کرو پتہ تعلیٰ دونوں کے لیے شریعت ایک ہے چند مسئلے ایسے ہیں جن میں نبی علی ساۃ اسلام میں اور امت میں فرق ہے اور یہ وہ مسئلے ہیں جن کی دلیل موجود ہے دلیل موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ نبی علی ساط اسلام کے لیے شریعت اور ہے نبی کے لیے اور ہے اور جہاں پہ ایسی دلیل نہیں ہے وہاں پہ عام اصول ہے کہ جو شریعت نبی کے لیے وہی امتی کے لیے جو امتی کے لیے وہی نبی کریے صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے عبداللہ بن عمر پریشان ہو گئے تھے نا کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اگر صحابہ کرام کا قیدہ یہ ہوتا کہ نبی کے لیے شریعت اور ہے امتی کے لیے اور ہے تو وہ حیران کیوں ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں جناب ایسا کیا فرما رہی ہیں وقان طویل قائم کہ آپ نماز پڑھتے رات کو لمبی قائم کھڑے ہو کر ان یعنی کے کبھی کھڑے ہو کر وہ لئیلاً طویل اور آپ رات کو نماز پڑھتے طویل لمبی نماز قائدن بیٹھ کر ان یعنی کے کبھی بیٹھ کر وکان ادا قائم اور آپ جب تلاوت کرتے اس حال میں کہ آپ کھڑے ہوتے تلاوت کون سی نماز والی تلاوت یعنی کہ جب آپ رکوع سے پہلے کھڑے رہتے وقان ادا قرآہ اور جب آپ تلاوت کرتے وہ وہوقائمن اس آل میں کے کھڑے ہو ہو کر تو راکا آ, آپ رکوع کرتے اور سجدہ کرتے وہ وقائمن اس عالم کہ آپ کھڑے ہوتے یعنی کہ جب تلاوت کھڑے ہو کر کرتے تو رکوع بھی پھر آپ کھڑی ہاتھ میں کرتے بیٹھ کر نہیں اور سجدہ بھی اس, اسی اسی ہاتھ میں کرتے جو سجدہ کیا جاتا ہے جو سجدہ وہ آدمی کرتا ہے جس نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی و عیدا قرآدن اور جب آپ بیٹھ کر تلاوت کرتے کون سی تلاوت نماز والی اور جب آپ بیٹھ کر تلاوت کرتے تو رکا و سجادہ واہ تو آپ رکوع کرتے اور سجدے کرتے اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں اچھا جی اب بیٹھنے کے لحاظ سے آپ کے نفل نماز میں طریقے کتنے ہو گئے یہاں پہ دو طریقے ہو گئے ایسے ہی ہے نا پوری نماز کھڑے ہو کر یا پوری نماز بیٹھ کر لیکن ایک تیسرا طریقہ بھی ہے جو اس عدیش میں نہیں آیا دیگر عدیش میں آیا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں نماز کا طریقہ کسی ایک حدیث میں نہیں آیا سب عادیش کو آپ لیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ حدیث ثابت ہو نبی علیہ السلاۃ والسلام سے تو تیسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ نماز کا آغاز بیٹھ کر کرتے سورہ فاتحہ فاتحہ کے بعد تلاوت بیٹھ کر کرتے اور پھر آپ کھڑے ہو جاتے کھڑے ہو کر کچھ تلاوت کرتے اور پھر آپ رقو میں چلے جاتے تو یہ بھی آپ سے ثابت ہے نماز کا آغاز کیسے کیا ہے بیٹھ کر لیکن کچھ تلاوت کرنے کے بعد باقی تلاوت آپ نے کھڑے ہو کے کی اور رقو بھی کھڑی حالت میں کیا تو یہ طریقہ بھی آپ سے ثابت ہے اور آخر میں جناب ایشا فرماتی ہیں وکان ادا طلع الفجر صلی اللہ رکھات اور جب فجر طلوع ہوتی تو آپ دو رکھتے ادا کیا کرتے تھے کون سی دو رکھتے ہیں فجر کی دو سنتے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں باب نمبر تین کی طرف باب اتطوع بئی تھی گھر میں نفل نماز ادا کرنا نفل نماز کہاں پہ ادا کرنا افضل ہے گھر میں یہ نبی علیہ صاط و السلام کی واضح طور پہ حدیث ہے مسلم شریف میں آئی ہے آفرماتے ہیں کہ انسان کی نماز وہ افضل ہے جو گھر میں ادا کرے سوائے فرض نماز کی ان کی فرض نماز مرد پہ واجب ہے کہ کہاں ادا کرے مسجد میں اور فرد نماز کے علاوہ دو نمازیں ہیں وہ کہاں پہ افضل ہیں گھر میں چاہے وہ وطر کی نماز ہو چاہے وہ سنتے ہوں چاہے عام نوافل ہوں بلکہ ابو دعو شریف کی ایک حدیث میں آپ نے صاف صاف کہا ہے کہ نفل نماز میری اس مسجد کی نماز سے بھی گھر میں افضل ہے آپ نے صاف صاف مسن نبی کا نام لیا آپ نے کہا کہ گھر میں نفل نماز ادا کرنا میری اس مسجد سے بھی افضل ہے حدیث نمبر 479 سیون اناسی چار سو اناسی قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا. آن ابن عمر رضی اللہ عنہما جناب عبداللہ اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رویت ہے قال وہ کہتے ہیں قادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی بیوتکم من صلاتکم من, صلاتکم من صلاتکم کا جو من ہے یہ دیا ہے یہ من باز کا معنی دے رہا ہے کچھ کا معنی دے رہا ہے کہ اپنی کچھ نماز کو اپنے گھروں میں کر دو یعنی کہ اپنی کچھ نماز کہاں پہ ادا کیا کرو اپنے گھروں میں تو اس نماز سے کون سی نماز مراد ہے نفل نماز سنتے مطر ہی آ آپ ہیں اپنی کچھ نماز اپنے گھروں میں ادا کیا کرو اور یہ کیسے ہمیں پتہ چلا کہ کچھ نماز سے مراد نفل نماز ہے فرد نہیں ہے کیونکہ فرد نماز آپ نے مسجد میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے تو فرض نماز مردوں پہ واجب ہے کہ مسجد میں ادا کریں اس معاملے میں اتنی سختی ہے کہ آپ علیہ سات اسلام فرمایا کرتے تھے میرا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو حکم دوں کہ وہ کیا جمع کریں لکڑیاں جمع کریں ایندھن جمع کریں پھر جب نماز کا وقت ہو جائے اکامت کا وقت ہو جائے تو میں کسی کو کہوں کہ وہ نماز قائم کرے نماز پڑھائے اور خود میں کچھ لوگوں کو لے کر جاؤں اور ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آئے لیکن آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا کیوں کیونکہ گھر میں عورتیں بھی ہیں جن پہ واجب نہیں ہے کہ مسجد میں آئیں گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں تو برال اس حدیث نے بتا دیا کہ مردوں پہ وادب ہے کہ وہ فرض نماز مسجد میں ادا کریں اللہ یہ کہ کوئی عذر ہو کوئی مجبوری ہو یا مسجد گھر سے بہت دور ہو اور آپ سب کو وہ حدیث بھی معلوم ہوگی میری مائیں بہنیں بھی یہ حدیث دھیان سے سنیں تاکہ آپ اپنے خامدوں سے بیٹوں سے بھائیوں سے ان حدیث پہ عمل کروائیں اذان کے بعد ان کو گھروں سے نکلنے کی ترغیب دیا کریں نبینا صحابی آپ کے پاس آتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلاطلام میں نبینا ہوں راستے میں مجھے لانے والا کوئی نہیں ہے تو مجھے اجازت دیں کہ میں گھر میں نواز ادا کر لیا کروں آپ نے کہا تم اجازت ہے رخصت ہے جاؤ ابھی صحابی پیٹ پھیر کر مڑے ہی تھے کہ آپ نے دوبارہ بلا لیا فرمایا مجھے بتاؤ کہ تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے کہ نہیں آتی لگے آتی ہے فرمایا پھر مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر نبینا صحابی کو اجازت نہیں ملی گھر میں نماز پڑھنے کی جب کہ گھر میں اذان کی آواز آ رہی ہو اور اس آواز سے کیا مراد آج کل تو اسپیکر لگ گئے آج کل تو بڑی دور تک آواز آ رہی ہوتی ہے تو یہ بھی بتا دوں اس اذان اس آواز سے مراد یہ ہے کہ مسجد کی چھت پہ یا کسی اونچی جگہ پہ اذان دی جائے اسپیکر کے بغیر اور آپ کے گھر کی چھت پہ اذان کی آواز آ رہی کیونکہ آج کل گھر آج کل جیسے ادھر اسپیکر ہیں ادھر یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ اگر مسجد کی چھت پہ مؤذن اذان دے سپیکر کے بغیر تو آپ کے گھر میں تو جناب اتنا گھر بند ہے کہ اس میں آواز داخل ہی نہیں ہوتی تو مراد ہے کہ مسجد کی چھت پہ یا کسی اونچی جگہ سے اذان دی جائے اسپیکر کے بغیر اور آپ کے گھر کی چھت پہ اذان کی آواز آ رہی ہو تو آپ فرما رہے ہیں اپنی کچھ نماز اپنے گھروں میں ادا کرو ولا تخدہ قبورہ اور انہیں قبریں نہ بناؤ ان گھروں کو قبریں نہ بناؤ ان کے قبرستان وہ مقامات ہیں جہاں پہ نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ قبرستان میں نماز ادا کرنا رکوع سیدا کرنا قبر کو کیا بنانا ہے سیدا گاہ بنانا ہے اور نبی علی سات السلام نے قبروں کو سعیدہ گاہیں بنانے سے روکا ہے منع کیا ہے چاہے آپ یہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. نبی علی سات و فوت ہوتے وقت فرما رہے تھے اللہ کی لانت ہو یہودیوں رسائیوں پہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سیدہ گاہیں بنا لیا تھا یہ نہیں کہا کہ نبیوں کو نبیوں کو سیدا کرتے تھے ان کی قبر کو سجدہ کرتے تھے بلکہ فرمایا قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا قبروں کے ارد گرد نماز پڑھنا چاہے اللہ کے لیے پڑھ رہے ہوں یہ ممنوع ہے اب اگر آپ, آپ کا آپ کا ارادہ یہ ہے کہ قبر والے کو سجدہ کروں پھر تو صاف صاف شرک ہو گیا لیکن اگر آپ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہی ہیں لیکن قبر کے پاس پڑ رہی ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے یہ بھی جائز نہیں ہے یہ بھی منع ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ان قبروں کو کیا نہ بناؤ ان آپ نے کہا ان گھروں کو قبریں نہ بناؤ غلط تخ دُہا ان گھروں کو قبریں نہ بناؤ تو گھروں میں نماز ادا کرنی چاہیے نفل پڑیں گھروں میں وطر پڑیں گھروں میں سنتے پڑیں گھروں میں مسجد میں ادا کرنا نفل نماز یہ جائز ہے لیکن افضل کیا ہے کہاں ادا کریں گھر میں تو ایسے ہی قبروں پہ آ کے بکرا ذبا کرنا ذبا کرنا یہ کیا عبادت ہے پہلے یہ طے کر لیں کہ ذبا کرنا کیا ہے عبادت ہے جب یہ عبادت ہے تو قبر کے پاس آ کے بکرا ذیبہ کرنا چاہے آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوں اللہ کے نام پہ کر رہے ہوں یہ کیا ہو جائے گا قبر کو سجدہ گاہ بنانا ہو جائے گا ایسے ہی کسی قبر کے پاس آ کے دعا کرنا ایک ہے قبر والے کے لیے دعا کرنا قبر والے کے لیے دعا کرنا قبر کے پاس کھڑے ہو کے یہ نبی علی سات اسلام سے ثابت ہے مسلم شریف کی حدیث ہے مکی قبر میں آپ آتے ہاتھ اٹھا کر قبر والوں کے لیے دعا کرتے اور قبر والے کے لیے دعا کرتے ہوئے جب آپ کہیں گے قبر والے کی اللہ قبر والے کے گناہ معاف کر دے تو ساتھ ساتھ آپ اپنے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بھی معاف کر دے اس کو بھی معاف کر دے بنیادی مقصد ہے قبر والے کے لیے دعا کرنا لیکن ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی ایک لفظ بول دیا آپ نے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ ارادہ کرنا کہ فلام بابا جی کی قبر پہ جا کے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ میری سنے گا اللہ مجھے بیٹا دے گا اللہ مجھے شفا دے گا تو یہ جو ہے دعا عبادت ہے تو وہاں پہ دعا کا کسٹ کر کے آپ نے قبر کو کیا بنا دیا عبادت گا بنا دیا سیدا گا بنا دیا اور یہ درست نہیں ہے کیونکہ آپ نے دعا اللہ سے کی ہے اس لیے ہم اس کو شرک نہیں کہہ رہے لیکن قبر کے پاس کھڑے ہو کے اس لیے دعا کرنا جی میں مدینہ میں پہنچ کے نبی علی صنام کی قبر کے پاس دعا کروں گا اللہ سے بیٹا مانگوں گا وہاں پہ اللہ سنتا ہے یہ عقیدہ غلط ہے یہ درست نہیں ہے اور اگر آپ نے قبر والے کو پکارا قبر والے سے کہا مجھے بیٹا دو مجھے رزق دو مجھے شفا دو تو یہ صاف صاف شرک ہے اور اگر آپ نے قبر والے سے یہ کہا مجھے اللہ سے بیٹا لے کر دو اللہ سے بار سے لے کر دو یہ وہ چیز ہے جس کو کئی ایسے لوگ بھی شرک نہیں مانتے جو کہتے ہیں ہم تو عید پہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسلک تو عیدی مسلک ہے جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ بھی قبر والے کو پکارنا ہے اور قبر والے کو پکارنا یہ دعا ہے یہاں پہ آپ نے قبر والے کو پکار کر دعا سے کر کے اسے اللہ کا شریک بنا دیا یہ بھی شرک ہے کئی اپنے آپ کو توحیدی کہنے والے توحیدی سمنے والے نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رود قیامت ہماری شفاعت کیجئے گا غور کی دیئے میں آپ کی توجہ چاہوں گا آپ کی شفات برحق ہے روزے قیامت آپ شفاعت کریں گے ہم سب کا ایمان ہے جو آپ کی شفات کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارجہ ہے وہ تو مسلمان نہیں ہے ہمارا ایمان ہے آپ شفات کریں گے آپ کی شفاعت بر حق ہے لیکن شفاعت صرف ان کے لیے کریں گے جن کے لیے شفاعت کرنے کی میرا رب اجازت دے گا شفات میں مردی میرے رب کی چلے گی آپ کی نہیں چلے گی اس لیے اللہ سے دعا کی جائے گی کہ اللہ مجھے ان میں شامل فرما جن کی نبی علی السلات وسلام رودے قیامت شفاعت کریں گے نبی علیہ السلات کی قبر پہ آ کے آپ سے سوال کرنا کہ آپ ہماری شفاعت کریں یہ آپ کو پکارنا ہے یہ آپ سے دعا ہے اور یہ کیا ہے یہ شرک ہے میں پھر خبردار کر دوں یہ شرک وہ ہے جس کو کئی ایسے لوگ بھی شرک نہیں مانتے جو سمتے ہیں کہ ہم توحید پہ ہیں حدیث نمبر چار سو اسی میم اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے جابر جناب جابر رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کالا وہ کہتے ہیں قادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدا قبا عہد کم الصلاءفی مسجد ہی جب تم میں سے کوئی نماز اپنی مسجد میں نماز مکمل کر لے قدا مکمل کر لے اصلاۃ نماز کہاں پہ مکمل کر لے مسجد میں تو مسجد والی نماز کون سی ہوتی ہے فرض نماز نفل نماز تو گھر سے متعلقہ ہے گرچہ سے جائد ہے کہ آپ مسجد میں ادا کریں لیکن مسجد کی نماز سے مراد کون سی نماز ہے فرائض فرض نماز جب تم میں سے کوئی اپنی مسجد میں نماز مکمل کر لے فلیج البیت ہی نصیب امن اسے چاہیے اس پہ واجب ہے کہ اپنی کچھ نماز اپنی نماز میں سے ایک حصہ اپنے گھر کے لیے مخصوص کر دیں فلج اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے لیے اپنی نماز میں سے ایک حصہ مخصوص کر دے مقرر کر دے یعنی کہ اب نفل گھر میں جا کے پڑھے سنتے ہیں گھر میں جا کے پڑھے بتر گھر میں جا کے پڑھیں اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے اردو سپیکنگ لوگ مسجد نبوی میں کیا کر رہے ہوتے ہیں مسجد حرام میں کیا کرتے ہیں اور یہیں کچھ وہ پاکستان انڈیا میں بھی کرتے ہیں لیکن وہاں پہ ہم نے ان کو بار بار دیکھا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں ادھر امام سلام پھیرتا ہے ادھر ان کی سنتے شروع ہو جاتی ہیں اور نبی علی علیہ صام کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں گھر میں جا کے ادا کرو تو مسنبی میں ادا کرنے کی بجائے وہاں جو آپ نے کرائے پہ گھر لیا ہوٹل لیا ہے وہاں پہ یہ نماز ادا کرنا زیادہ بہتر ہے لیکن آپ مسجد میں ادا کرنا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں گناہ نہیں ہے مسجد مسنبی میں ادا کی دیئے لیکن پہلے ازکار تو کر لیں نبی علیہ صلام فرض نماز کے بعد ازکار کیا کرتے تھے جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھیں تو پہلے وہ تو پڑھ لیں تو فل یجال اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز میں سے ایک حصہ لبیت ہی اپنے گھر کے لیے مخصوص کر دے اپنے گھر کے لیے مقرر کر دے فعن اللہ کیونکہ اللہ تعالی جاعل فی بیت ہی منسلات ہی اللہ تعالی اس کے گھر میں خیرن خیر پیدا کر دیں گے منسلاتی اس کی نماز کی وجہ سے اور گھر میں خیر کیسے پیدا ہوتی ہے نماز پڑھنے سے نفل پڑھا کریں تہجد پڑھیں اشراق پڑھیں ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں نفل نمازیں گھر میں نہیں پڑھیں گے مسجد میں پڑھیں گے یا پڑھیں گی نہیں اور گھر میں خیر پیدا کرنے کے لیے برکت پیدا کرنے کے لیے کیا ہوگا قرآن خانی نیا طریقہ نکالیں گے اور پھر ہم کہیں گے بھی یہ نیا طریقہ چھوڑ دو پھر کہیں گے تم ہر کام سے روکتے ہو بھائی آپ درست طریقے کا انتخاب کیوں نہیں کرتے آپ گھر میں برکت چاہتے ہیں خیر چاہتے ہیں رب کی رحمتیں چاہتے ہیں نبی علیہ اللہ کے کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوں اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ کہیں گھر میں داخل ہوتے ہوئے وہ دعا پڑھیں جو نبی علیہ اللہ السلام نے سکھائی ہے پڑھی ہے پھر گھر میں سور بکرا پڑھا کریں گھر میں نفل نمازیں پڑھا کریں گھر میں تلاوت کیا کریں یہ طریقہ ہے گھر میں خیر و برکت پیدا کرنے کا یہ نہیں کہ لوگوں کو جمع کریں اور ان سے قرآن پڑھوائیں یہ کام صحابۂ اکرام رضوان اللہ ع مجمعین سے ثابت نہیں ہاں ایک اور طریقہ ہے آپ کے گھر میں قرآن کی کلاس لگے قرآن خانی نہیں گھر میں آپ بھلے کے بچوں کو کیا سکھائیں تلاوت آپ ان کو تلاوت سکھائیں بچیوں کو آپ کی بیگم سکھائے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے تو فہم اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ من منسلاتی خیرہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر پیدا کر دیں گے من ہی اس کی نماز کی وجہ سے یہ من جو ہے سببیہ ہے تعلیلیہ ہے من عجلی کا معنی دے رہا ہے تو خیر کیا پیدا ہوگی اس کا گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہوگا اس کے گھر پہ اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی باب نمبر چار باب صلاۃ ال قاعدہ بیٹھ کر نفل نماز ادا کرنا بیٹھ کر نفل نماز ادا کرنا حدیث نمبر 481 481 ان عمران بن حسین وکان مبصوراً قال جناب عمران بن حسین رضی اللہ طلن سے سرویت ہے وکان مبصورا اور وہ بواثیر کے مریض تھے وہ کس کے مریض تھے بباثیر کے قالہ وہ کہتے ہیں سألتو رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا رج القا آدمی کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارہ میں نے کہا اگر کوئی آدمی بیٹھ کر نماز نہ کرے تو اس کا کیا حکم ہے فقال تو آپ نے کہا انص اللہ کا فہو افضل اگر وہ کھڑے ہو کے نماز ادا کرے تو یہ کیا ہے یہ افضل ہے زیادہ بہتر ہے وہ منسلّہ قائدن اور جو بیٹھ کے نماز دہ کرے فَلَهُ و نصف عدل قائم تو اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والے کے اجر کا آدھا ہے یعنی کہ اس کو کتنا ثواب ملے گا آدھا ثواب اس کے مقابلے میں جو کھڑے ہو کے نماز ادا کرتا ہے وہ منسلح نَائِمًا اور جو سو کر یعنی کہ لیٹ کر نماز ادا کرے فلح نصف عجل قائد تو اس کے لیے بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے کے اجر و ثواب کا آدھا ہے یہ حدیث تو ہم نے پڑھ لی لیکن اس حدیث کے بارے میں علماء کلام میں اختلاف ہے کہ یہ حدیث کس کے بارے میں ہے ایک موقف یہ ہے کہ یہ حدیث اس آدمی کے بارے میں ہے جو کھڑے ہو کر نماز اہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی نفل نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو یہ کس کے بارے میں ہے نفل نماز ادا کرنے والے کے بارے میں جو طاقت تاک... کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود کیسے پڑ رہا ہے بیٹھ کر یہ علماء کرام کی ایک رائے ہے وہ کہتے ہیں یہ گفتگو فرد نماز کے بارے میں نہیں ہے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرے تو یہ زیادہ افضل ہے بیٹھ کے ادا کرے گا تو کتنا ثواب ملے گا آدھا اور لیٹ کر پڑے گا تو بیٹھنے والے کے مقابلے میں آدھا دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ حدیث اس آدمی کے بارے میں ہے جو فرض نمازہ کر رہا ہے کون سی مادہ کر رہا ہے فرض نماز یا نفل لیکن وہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا کھڑے ہو کے پڑتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے تھک جاتا ہے مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر بھی کھڑے ہو کے ادا کریں تو آفرمارے یہ افضل ہے تو یہ بات ہو رہی ہے اس آدمی کے بارے میں جس کے پاس عذر ہے اس عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز ادا کرے تو اس کو کیا ہے وہ عذر اس کے پاس ہے لیکن عذر اتنا بڑا نہیں ہے بس عذر اتنا ہے کہ وہ تھک جاتا ہے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن وہ کھڑے ہو کے نماز ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن مشقت کے ساتھ تو اس کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں اور یہی رائے ہے امام خطابی کی امام خطابی کی رائے یہ ہے کہ یہ اس آدمی کے بارے میں ہے جو کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتا ہے لیکن اسے مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور امام بخاری کی رائے بھی یہی محسوس ہوتی ہے کہ یہ حدیث کس کے بارے میں ہے اس آدمی کے بارے میں جو فرد نماز پڑھے یا نفل پڑھے لیکن کھڑے ہو کے ادا کرتا ہے تو اسے مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ کھڑے ہو کے نماز ادا کر سکتا ہے تو اب آپ دیکھیے کہ میں نے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آدمی کی ن... آدمی کے بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے بارے میں تو یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ عمران بن حسین وہ کیا تھے بواسیر کے مریض تھے فقالا تو آپ نے کہا انشاء اللہ کائمن اگر وہ کھڑے ہو کے نماز ادا کرے تو یہ کیا ہے یہ زیادہ بہتر ہے زیادہ بہتر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کھڑے ہو کے ادا کر سکتا ہے لیکن چونکہ اس کے پاس عذر ہے تو بیٹھ کر بھی ادا کرنے کی گنجائش ہے اس کے باوجود کھڑے ہو کے ادا کرے تو آپ کہہ رہے ہیں کیا ہے افضل ہے ومنس اللہ قائدن اور جو بیٹھ کر نماز ادا کرے فلح نصف ادل قائم تو اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والے کے اجر کا کیا ہے آدھا ہے آدھا کیوں میرا اجر اسے کیونکہ کھڑے ہو کے نماز ادا کر سکتا ہے ومن صلاح نا امن اور جو لیٹ نماز ادا کرے تو اس کے لیے بیٹھنے بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے کے کی کا کیا ہے آدھا ہے تو بہرال اس حدیث میں اختلاف موجود ہے کہ یہ حدیث کس کے بارے میں ہے تو پہلا موقف کیا تھا یہ اس کے بارے میں ہے جو نفل نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے حالانکہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے اور دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ یہ حدیث اس آدمی کے بارے میں ہے جو کھڑے ہو کے نماز ادا کر سکتا ہے لیکن مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے بارے میں اب ہم آتے ہیں باب نمبر پانچ کی طرف اور یہاں پہ یہ بات میں وعدے کر دوں یہ مسئلہ رہ نہ جائے کہ نفل نماز بیٹھ کر ادا کریں تو یہ ہے چاہے آپ کا کوئی عذر نہ ہو لیکن ثواب کتنا ملے گا اگر بغیر, بغیر کسی عذر کے مجبوری کے بیٹھیں گے تو آپ کو آدھا ثواب ملے گا حدیث نمبر باب نمبر پانچ باب سلا یہ باب کس کے بارے میں ہے چاش نماز کے بارے میں ہے اور حدیث نمبر چار سو بیاسی اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابی حری رضی اللہ عنہ قال جناب حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی بلاطن میرے گہرے دوست خلیل کا مینا کیا ہے گہرا دوست میرے گہرے دوست نے مجھے تین چیزوں کی وصیت کی تاکید کی جناب ابو رہا کہ خلیل کون ہو سکتے ہیں گہرے دوست کون ہو سکتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن یہاں پہ ایک اشکال ہے کہ نبی علی سلاۃ اسلام نے تو فرمایا تھا کہ لوگو تم میں میرا کوئی خلیل نہیں ہے کوئی گہرا دوست نہیں ہے اگر میں تم میں سے کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا تو کس کو بناتا ابو بکر کو لیکن چونکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا اس لیے اب تم میں میرا کوئی خلیل نہیں ہے تو یہاں پہ ابو رحرا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے خلیل ہیں تو جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے لوگوں میں سے کسی کو اپنا خلیل نہیں بنایا ابو حرا نے اللہ کے رسول کو خلیل بنایا آپ نے بوریرہ کو نہیں بنایا تو یہ تعلق کون سا ہوا پھر طرفہ ہوا جناب ابو ریہرا جو ہیں ان کے خلیل کون ہیں نبی علیہ السّلہ اور نبی علیہ السلام نے انسانوں میں سے کسی کو بھی اپنا خلیل نہیں بنایا اور یہ خلیل ہونا جو ہے یہ دوستی کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے یہ محبت کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے آج لوگ اردو سپیکنگ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حبیب یہ لفظ خلیل سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے نہیں خلیل حبیب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے جناب ابو رحرا صرف وہ کہ تک کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے تین چیزوں کی تاکید کی لاحت کہ میں انہیں ترک نہ کروں یہاں تک کہ میں فوت ہو جاؤں پوری زندگی ان تین چیزوں پہ عمل کروں انہیں اپناؤں کون کون سی تین چیزیں ہیں جی نمبر ایک سومی ثلاثت ایام من انکل شہر ہر مہینے میں سے تین دن کے رودے رکھوں ہر مہینے میں کتنے رودے رکھوں تین, تین دن اور بہتر یہ کہ تین دن کون سے ہوں ایام بیس کون کون سے بیت. یعنی کہ چاند کے لحاظ سے تیرہ تاریخ چودہ تاریخ اور پندرہ تاریخ تو ہر مہینے میں تین دن کے رودے رکھوں و سلا نمبر دو نماز چاشت ادا کروں دوسری تاکید آپ نے کیا کی تھی کون سی نماز ادا کروں چاشت نماز چاشت بھی میں تین بار نہیں یہ روزانہ اور پڑھ کے سویا کروں تیسری تقید آپ نے کیا کی تھی وطر پڑھ کر سویا کروں تو باپ کیا تھا ہمارا نماز چاس کے بارے میں تو اس سے پتا چلا کہ نماز چاس کی باقاعدہ آپ نے تاکید کی ہے اس کی اس کو بہت آپ نے اہمیت دی ہے اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ ویتر پڑھ کر سونا افضل ہے یا صبح اٹھ کے فدر کی نان سے پہلے وطر پڑھنا افضل ہے تہجد کے ٹائم تو نبی علیہ ساط اسلام کی یہ تاکید کہ وطر پڑھ کر سویا کریں یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کو خطرہ ہو کہ صبح میں اٹھ نہیں سکوں گا تہجد کے ٹائم نہیں اٹھ سکوں گا فدر کی اذان ہو جائے گی جس کو یقین ہے غالب گمان ہے کہ صبح میں فدر سے پہلے اٹھوں گا اور وہ اٹھتا ہے اس کی عادت ہے تو اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ وہ صبح اٹھ کے وطر کی نماز ادا کرے اور یہ مفہوم ہے اس حدیث کا جو خود نبی علی صدم نے بیان کی ہے اور جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر چار سو کی طرف فور ایٹ تھری انعائشتہ اس حدیث کو بیان کیسے معاملے کیے امام مسلم نے انعائشہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے غالت وہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی اللہ ارب کہ آپ چاش کی کتنی رگتے پڑھا کرتے تھے چار آپ ادا کیا کرتے تھے چاش کے وقت چار رقطیں ان کے چاش کی چار رگتے ادا کیا کرتے تھے وزی عما شاہ اللہ اور جو اللہ چاہتا وہ مزید ادا کرتے یعنی کہ عام طور پہ چار ادا کرتے تھے ورنہ کبھی آٹھ بھی ادا کر لیتے چار سے زیادہ بھی ادا کر لیتے تو وہ یزید عما شاہ اللہ اور جو اللہ چاہتا وہ مزید بھی ادا کرتے جتنی مقدار اللہ چاہتا اتنی مزید بھی ادا کرتے تو یہاں سے پتہ چلا کہ عام طور پہ آپ نماز چارج کی کتنی رقم ادا کرتے تھے چار تو ویسے ایک ادیس میں کتنی ہیں آٹھ بھی ثابت ہیں کتنی رکھتے ہیں آپ سے چاس کی آٹھ بھی ثابت ہیں اس کے بعد باب نمبر 6 باب صلاطلابین یہ باب ہے نماز اوابین کے بارے میں اوابین ابواب کی جمع ہے ابواب کس کو کہتے ہیں جو کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو کثرت سے اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو تو نماز اوابین اصل میں ایک ہے نماز اشراک ایک ہے نماز چاشت اور ایک ہے نماز اوابین سورج نکلنے کے دس پندرہ منٹ کے بعد آپ نماز ادا کریں تو اسے کیا کہتے ہیں نماز اشراک اور سورج اچھی طرح بلند ہو چکا ہو تب نماز اہ کریں اسے کیا کہتے ہیں نماز چاشت اور جب دھوپ اتنی زیادہ ہو جائے کہ ریت گرم ہو جائے اتنی گرم ہو جائے کہ اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنا شروع ہو جائیں تو اسے کیا کہتے ہیں نماز الابین اور نماز الابین نمازِ, نماز چاشت بھی ہے نماز چاش اگر آپ جب سورج اچھی طرح بلند ہو جائے تب ادا کریں تو نماز چاش کہتے ہیں اور اگر بہت زیادہ ریت گرم ہو چکی ہو تب ادا کریں تو اسے پھر نماز اوابین بھی کہتے ہیں اور نماز ابابین نماز چاش کا حصہ ہے کیونکہ ابن خزیمہ کی روایت ہے نبی علی صاحب سے نام فرماتے ہیں لاحا فض اللہ اواب نماز چاشت پابندی سے ادا کرنے والے کون ہوتے ہیں اواب وہ لوگ جو اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کرنے والے ہوتے ہیں کالا مزید آپ نے فرمایا وہی اصلاۃ الابین نماز چاش نماز اوابین ہے اور کچھ لوگ سمتے ہیں اردو سپیکنگ لوگ کہ مغرب کے بعد چھین نفل ادا کریں تو یہ نماز الابین ہے یہ موقف درست نہیں ہے آپ مغرب کے بعد ویسے نفل ادا کریں لیکن مغرب کے بعد کے نوافل کو نماز ابابین کے نام دینا یہ درست نہیں ہے نماز اوابین صحیح عادی سے ثابت ہو رہا ہے یہ وہ نماز ہے جو کب ادا کی جاتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنا شروع ہو جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے سورج کی دھوپ کی شدت کی وجہ سے تو حدیث نمبر چار سو چوراسی میم اس حدیث کو کون سے مام لے کر آئے امام مسلم انزم زید بن ارقم رضی اللہ ہے. قومن انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کنہوں نے رقم نے یو سلونت وہ چاس کے وقت میں نماز ادا کر رہے تھے نماز چاس ادا کر رہے تھے لیکن نماز چاس کب ادا کر رہے تھے چاس کے شروع کے وقت میں یعنی کہ افضل کیا ہے کہ آپ ادا کریں جب دھوپ اتنی شدید ہو کہ ریت گرم ہو چکی ہو اور یہ ادا کر رہے تھے شروع میں تو فقالہ تو وہ کہنے لگے کون زید نرکم اما خبردار یعنی میری بات دھیان سے سن لو توجہ سے سن لو خبردار لقد علمو و البتہ یقیناً عالم ان کو معلوم ہے کن کو یہ نماز ادا کرنے والوں کو اللہ صلاح کہ بے شک یہ نماز کون سی نماز چاشت فی غیر حادی اس وقت کے علاوہ میں افضلو زیادہ بہتر ہے یہ تو اب ادا کر رہی ہیں ذرا لیٹ کریں تو یہ کیا ہے زیادہ افضل ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الاببین ہی نہ الفصال الفصال کی نماز اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنا شروع ہو جاتے ہیں تر جلنے لگتے ہیں الفصال فصیل کی جمع ہے اونٹ کے بچے کو کہتے ہیں اونٹ کا وہ بچہ جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو تو نمازِ اوابین اس وقت ہوتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اونٹ کے بچوں کے پاؤں کب جلتے ہیں جب دھوپ شدید ہو ریت گرم ہو چکی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازِ چاش بہتر یہ ہے کہ آپ لیٹ ادا کریں اور اس وقت افسر کیوں ہے کیونکہ گرمی شدید ہوتی ہے لوگ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اس موقع پہ جو نماز چاش ادا کرے گا یہ ہے اواب یہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا یہ ہے اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنے والا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ نفل نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب دے اللہ تعالی ہمیں اخلاص دے احادیث پڑھتے ہوئے بھی پڑھاتے ہوئے بھی سنتے ہوئے بھی اور ان پہ عمل کرتے ہوئے بھی اور اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت دے ہم اسی استقامت کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ احادیث کا یہ علم لیتے رہیں اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھائیں بیگم کو بھی ساتھ بٹھائیں، بہن بھائیوں کو بھی ساتھ بٹھائیں انہیں بھی عادت ڈالیں انہیں بھی لطف ڈالیں احادیث سننے کا بجائے اس کے کہ انہیں مزہ آئے ڈرامے دیکھنے کا فلمیں دیکھنے کا انہیں مزہ آئے احادیث سننے کا واہ دعوانا والا الحمد رب العالم